عالم و عمل استاذ حضرت علامہ مولانا مفتی حضل عام صاحب کشتی جامن برکات کو ملا دیا آپ کے عمل سے قبل انتہائی محبت حقیقت کے ساتھ استقبال کیجیے نارے تحیر نارے ری شارے ری شارے تحقیر نعرے حیدری نر حیدر تو وہ سلام والا سید وخا تمل امبیاحل على عليه وصحابه ولي الصدق والصفاء والغفاء أما بعدو فعظ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا طلب الصره حق بالباطل حمد لله صدق الله مولانا العظيم وبلغ ما رسوله امم الجلال الكريم الامين ان الله وملاكه يقولون صلوا وناولن يا ايها الذين امنوا زاک شوق نال بلندار یا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا اللہ بلام يا سیدی يا خاتم يا سیدی يا رحمتل محضر بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد احمد یار شمسی صاحب محفل احادا جناب مولانا محمد قاسم صاحب دیگر سنی علیکم عجدی روحانی محفل بسلسلہ ذکر شہادا کربلا علیہ السلام بندہ کے مطابق حاضر خدمت ہوا جمع مبارک سی جمع مبارک بھی خطاب ہوا کل فقیر نے گوجرہ منڈی پہنچنا ہے سفر بھی کافی میں کاشم صاحب واضح کر اس دے ہی خواب آستے ہیں وہاں. ورنہ والے کوئی خطاب کافی ہے. اتنی برداشت اللہ کردلا شہید بندہ چیز نو اپنی روحانی قوت فرما دے تاکہ ندی صلی اللہ علیہ وسلم دے. دینے متیم دی خدمت کر کے بندہ نہ چیز اپنی بخشش دا کوئی سامان اکٹھا کر کرامی بندہ نہ چیز سامنے مختصر وقت دے اندر سیدنا سمام عالی مقام سلا اللہ تعالی آلے دے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 تخلیق تو بعد حق و باطل کا مقابلہ اور زور آزمائی شروع ہے اور یہ اللہ تعالی دی حکمت کے مطابق قائم رہنے حق و باطل وجود آ چکے ہیں سورت یا حق باطل دونوں ختم کر کہ ناممکن حق باطل ختم نہیں ہوتے دوسری سورت حق اللہ بٹا لکھ سپر پاور جو مرضی ہو جائے کسی دکھ دق کدی مٹ سکتا نہیں دبنے والے اے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تمتہ ہمارا سان کو اپنی تاریخ بھولتے نہیں گئی نا سلاحدی نیوبی سڈے ہوئے نا محمود غز نبی رحمت اللہ علیہ اندر ہی ہوئے تے تاریخ ہی بڑی سنہری تاریخ بڑی سنہری بڑے پیڑے اتھے تے, تے بہادریاں تے قربانیاں دیا سفا لگی تو حق نہیں ختم ہو سکتا تیسری سورتل ختم ہو جائے بارش دینا واضح تو پانی روڑ کے آس پانی دگ بنی ہوں نارا تکبیر بار بار نارا ماشاءاللہ میرے برادر مکرم استاذ علماء مولانا محمد خادم سین صاحب نقش مندی رضوی تشریف آئے نے شکر گزار رہے میں جناب نے زدہ نوازی فرمائی یہ تو غور فرمانا جناب اللہ وعدہ علاہ شریک نے قرآن حکیم دے اندر مثال دیتی ہے تے مثال سن کے تے یقین اپنے اندر بحال ہے اللہ فرماؤں دا ہے میں جدو بارش دیننا پانی وادر آدھا چگ بنی ہوتی چگ تو بعد دیہات لگ جائے چگ فرمایا تے پانی نال میں پھر علاقے تے علاقیاں نو سیراب کردہ رینا فصلاں اگانا وا تے پانی دا فیض میں پھر بڑی دیر تک قائم رکھنا وا اے اللہ نے قرآن مجیدے چے مثال دے, دے سونا فرما جاتل چھگ کے حق تھلے پانی اے سڈے رب دے سچے قرآن نے مثال دتی فرمایا حق جہلی بھی کراچل جہاں نا جناج ہو موتر کی جگ میں بہ جاند اصل ਵੇ। اللہ سونا یزید نو پیدا ہی اس واسطے کر تاکہ حسین کی شانت نکھر جائے نہیں کیوں دشمن اپنے وہ اپنے دشمن وہ کیوں بنا اللہ دے بندے وہ کیوں بنا انہیں بنایا اس واسطے بھی رب نے ہے نا میرا ابراہیم چیخے تے نہیں سڑ سکتا جے کوئی کنجر سٹن آئی گل نہیں سمجھے جے کوئی بہمان سٹن والا ہو وے ہی ابراہیمی پتا کیوں لگے اقبال دے دے نہیں دے فیض نارتے دے ملنی ہے. تو کیوں گھبرا نہیں؟ نمرودا بچ بھی بڑے بڑے راج پائے جے بار سورت اللہ سونا فرما کدال اللہ فرما بنا دے دشمن, آپی بنا دے دشمن اللہ آپی بنا تے جدو رب بنا اون والا ہوئے اللہ سونا بنا اون والا ہوشمن دشمن ہونا چاہیے سدے مقابلے آئے جنو اللہ نے بنایا ہے اص قبول کرنے آئے دشمن مقابلے وے جاوے پھر وقتا اللہ دیا بندیا شری شریک مولا نے ہک باطل دونوں نو رکھنا ہے نہیں مٹ سکدے نہ کلا حق مٹ سکا باطل مٹ سکتا ہے رلا کے نہیں رکھنا یہ میرے مولا حسین نے کربلا میدان سبق پڑھایا ہے حق دے باطل نو ندی رلایا جے نہیں والا नलाया नाल। जे मिसाल देना झटकी जी पिशाब नुद्ध दे ना रलाया जे पिशाब दुध विच रल जावे दुद्ध दुद रही नहीं باطل نو اے قبول حق میرے رل جاوے مگر حق نو قبول نہیں باطل میرے وچرال جاوے کیونکہ اقبال فرما باطل دوس ہے حق لا شریک ہے باطل پسند ہے ہکلا شریک ہے باطل دو پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت کرب نار تا قبر پتر مہربانی نا چوں من آن دنیا تو تر جانا ان شاء اللہ گل سمجھ ہاں کا نارا مارو گے تے تین آکیق مارو گے نقل نہ نقلی جلو گے اے? تو نقل اتارنی آس واسطے نقل کسی بھی نہ اتاریا کرو اپنے کلے کا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس واسطے ہوں سمجھنا در لا دیا بندے مر پیا کرنا اللہ واہدا اللہ شریق مولا نق باطل دی ملاوٹ قبول اس جہان دے اندر حق بھی ضرور لے رہ باطل بھی ضرور رہنا ہے بادل والے مولوی بھی آنگے حق والے مولوی بھی آنگے بادل والے جناب جی ہی بادل والی تعلیم بھی حق والی تعلیم بھی ہونی ہے حق, حق والے ہاکم بھی آنگے ہی بادل والا قانون بھی ہوا حق والا قانون بھی ہوا یہاں سارا رلا نہیں میرا حسین سبق پڑھا گیا ہے سر پاوے چڑ جے نی حق دے باطل نو رلنا قبول نہ کرک نکرا رکھا جے وکر رکھا جے اللہ دے بندیا یاد رکھ لے حقل نلا منافق ہوں وہ اج دی زبان چ لبرل آخیا جا آخیا لیبرال جان دو لیبرال لیبرال کوئی منافک لبرل اسلام آخر منافک دا لگ جائے لگ جائے کی نا ہے مزہ نہیں آیا ڈٹ کے بولو نا اسلامچ کی آخر نے جڑا سارے جنگے نے کسے چنگے نہیں کو کچھ آخنا چاہیے میا بئی مانو یا یاد حسین منانا چھوڑ دو یا ہر کسی کو اچھا کہنا چھوڑ دو ایمان نہ دس جی یہ مطلب لویے بھی ہر کسے جتھے کو لگا ٹھیک لگا حسین تا غلط گئے بھی بڑا وڈا یزید ہویا کہ نہ جڑا یزید نو بھی آخے ٹھیک حسین نو بھی آخ ٹھیک شروع نو آخ موسا کلیم نو ٹھیک ابو جال بھی آخلی والے جھوٹ نکھے جہاں نو رل کی کوشش کرے گا وہ باتل پرسپر منافق ہو سکتا ہے اس کا مومن ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا نہیں کہ حق باطل نو دیتا جاوے. نا حق دی تعلیم وکری باطل دی تعلیم وکری حق دی تہذیب وکری باطل تہذیب وکری حق قانون وکر باطل قانون وکر حق ناو والے بھی پاک چاہیے حق دے چلن والے مولا رکھنا یزید دے اندر پلیتیاں سن مولا حسین نے گوارا نہیں ہوان دے آپ پلیت ہوئے آپ جرم کرن والا قرآن تے عمل نہ کرے ادھر قرآن نو چلان والا ہوئے مولا حسین سرکار یہ گل گوارا ہوئی نہیں اسے قربانی مام حسین نے دیکھا دیا نے جڑے ساری دالا کٹے گوٹی کھڑے نے گل لگی تھی جدو دعا منگتے نے تے دعا بھی قبول ہوں بڑی قبول ہوں قبول ہوں منگنے دن آن دل آئی کہ نہیں اے نا دی دعا وی اُلٹی شنی دی تے امداد بھی الٹی سنی کرتے حمایت نے سنیا اج بھی جلوس نکلتے رہے نے مثال دے ذرا جٹکی جی مثال دے کے اگ چلنے ٹھندار نے پکڑیا ایک بندہ ٹھنڈار نے ایک بندہ پھڑ لیا تو لے گیا पिछो आई मेरे वर्गा भरा गया छुड़ाव गए तेन पता नहीं मेरे भरा है फलदार ने बाया सी। थले बहु भाई कह लगा तेन पता ही मेरा भरा है तू फिर फल लिया ओन इन चेर मुंशी नचा कट के लित्र पंज मार के अंदर बहा दे गया भरा छावन रो पा रो पाके फारिग हो भाई हो रही हवाला पहुंच गया गल समझ हूं जो भाई हो रही उपड़ गए भाई साहब बहर निकले अगो एक हो बंद पावे उस पुछे भी किलिया भाई मेरा अंदर एक यार मेरा डेली अंदर होया तो मैं गया जा रहा ओनू छुनावन हो सके गल ही खोली मैं अपना अंदर कराई होना यह झट लगता है मैं नहीं दसा یہ تے گل ہی کوئی نہیں سرکے جاوا حق باطل کو ملانے والوں سے میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں ذرا بات کو سمجھ لینا دشمن چڑھے ہیں افغانستان پہ ان ایسے خبروں پتے ہیں سارے برانو انہیں مار بار بم دے وہ کر دیتا ہے است واری آئی عرق کی عراق والے کی فریاد عرق نہیں کوئی نہیں افغانستان نہیں بچائی آ جے افغانستان بچ گیا جلوس کٹ کے تین بچا دین گل کو لے تو سڈے ہاتھ میں گل ہی کونی لگے ہاتھ کام کر لیا خدا کی کسم کر کے آنا انہوں نے نے ہک بادل نو رلایا جب قدم رکھ دا قدم ہی منوس کا قدم اس بندے کا ہوگا جو داسا گنج بخش جیسا صرف حق کا حامی ہے جن بابا فرید ورگیا حق دیں دڑا مارا ہے باطل دا تڑا نہیں کٹیا جرا توجہ فرمان لا دیا بندے آؤ خدا دی قسم رکھنا میرے مولا حسین سرکار نے سبق دبلا دے میدان اور دوجا سبق مولا حسین سرکار نے دتا ہے حق والے پاوے تھوڑے ہو वोट ना वेख्या बहत्तर ईमान न दस जे आ जाइये इस गिनती देते पासे अठार हजार खलोते ने एक पास कौन ہی جیتنا حسین پاک چھٹی کرائی بیٹھے حسین پاک نے دسیا تھوڑا پڑا ہوا شیر خدا کا بھی کلوتا ہو چڑھتی ہے جب فکر کی شان پہ گئے خودی چڑھتی ہے جب فکیر کی شان پہ تیرے خودی چڑھتی ہے جب فخر کی شان پہ اقبال فرمان ہوئے تے سوال کرنا جھوٹے خدا بہتے نے کہ سچا سدگے جاو اس قوم کو ہائے ہائے ہائے ہائے ہمیشہ اس قوم کی ماتھی بچی رہی جمہوریت نا چلو بہلی ہو پار چلیے لبھی تھا ویسے مزہ تو ادا ہی ہے ایک خدا نہ کوئی سواد کم از کم ہر کچھ خدا پیا ہو سواد آ پوجا کرنے دا اے, اے خدا پیا بندیا قدم قدم حسینیت نو قتل کر کے بیٹھے مولا حسین دا سبق سی حق باطل کو ملانا اصا ملائی بیٹھے ادھر بارڈرو پار آ چیزاں ادھر جی جی درگا ہے جی چکا ہے، او چی درگا ہے ایسا ہر شہ دو رگی بنائی کڑے ہوں ادے تے ادے بٹیر ادے ادے کھوتے گھوڑے رڑا کے وچلی ایک کچری جنس باطل والا تیار کر دئی حق باطل کو ملایا جائے تو خچری جنس تیار ہوتی ہے اگر اکیلا حق والا رہے تو مولا حسین تیار ہوتا ہے توجہ رکھنا میں رپیا کرنا ہوں میرے مولا حسین سرکار نے تعلیم دیتی کربلا دے میدان کے اندر می نو آخیا گیا شہادت بیان کرایا جی مگر یاد رکھنا میرا مذہب کچھ اور ہے شہادت بیان کرنی ان کے امام حسین سکار ہو گیا فلان ہوا کربلا میدان اتروتو بھی وغیرہ اتو وگا وگا پھر حسین درد جاندہ رہا غمے حسین جانا رہا میں تینو غم دینا وا جے ہمیشہ تینو مولا حسین بھی ہمیشہ یاد رہے تین بڑے بڑے دلے کنا رکھ کے میں اگلے گیا بہریا بکرا مر جانے رونا حسین مریا نہیں رونا اترو چوگا اترو چوگا میں اس مول چوگے نو جان جھگے آل نظر پائی نہ بار میں ادرو بےمان بنیا چڑھے ہر گل گور نال سمجھنا ایمان نال دسنا مولا حسین سرکار نو. اپنی سات پیاری سی یا ہزور کا دین پیارا سی بولیا پیارا عزت پیاری سی یا چیزاں پیاریاں ہوں دین نو روڑ چڈ دے ان چیزاں بچا لیند او ہے نا تو مولا حسین کیڑی شہ بچائی جی ذرا جی بولو چا جی جی جی مولا حسین نے دین بچا کے دس دتا ہے او میرے نانے دی امت میں نوں ایک کوئی کو غم ہے نہ میرو اکبر قربان دا غم لگا ہے نہ میرے محمد دے لٹاو دا غم لگا ہے نہ مینو مدینے چڈن دا غم لگا ہے مینو غم لگا تے سونے نانے پاک دے دین میں پوچھنا وا حسین مناون والے منا جے کوئی سی نا کٹ دیں جے کوئی جناب جی بریلوی ہے جہی شہ غم سی تین اسیل دیں گم لگا ہے تین ویک نہم کیا ہے نہ, نہ, نہ, نہ, نہ, نہ, نہ, نہ, نہ جاگ شریف جستے قبضہ قدرت اندر فکیر جانے غم حسین او نہیں ہوا جنو دا غم ترد ہوا مینو قسم شریق کی جستے کبدے قدرت فکیر دی جان ہے غمے حسین وہ نہیں ہوا جنو دین گم سے درد ہوا بھی صرف مولوی سے تعلق ہے گل نہیں سمجھ لگی پر اتنے میں حیرت آجیب گلا جے کوئی چکرے بیٹھیا نے ساری دیا بلو پرسین چڑیا ہے ایک ایک سبیل پانی لا کے گمے حسین پیا داخر میں غم حسین دا ہندا لگا لطیفے ڈرامہ بازی سکھ جان سونے حیران رہنا سی پاکستانی وہ مینو تے گورا چان دستے کیوڑا ہو بے وقوفا تسین نو مار لے نہ آ سارا کچھ آو تے وقوفہ دس دن سوگ کیوں نہیں ماری کھڑے ایمان نال دین حسین دین پنا حسین حسین دین ہے دین حسین ہے جو تین کا دشمن ہے حسین کا جو دین کا دوست ہے وہ حسین کا بھی دوست ہے جہاں دین مستفی نال تعلق نہیں اس کا دین سے بھی رشتہ نہیں جس کا دین سے نہیں حسین سے نہیں جس کا حسین سے نہیں اس کا دین سے نہیں ہوں دین تے حسین دا رشتہ تے ایڈا گوڑا سی ایڈا قریبی دا رشتہ سی مگر دین مستفا سرکار دا دشمن بن گئے دس دن اصا صرف رکھے صرف چڑھا چڑھتا ہے, غم بھی ہے. کدی اُلٹا ہے. کدی ہے. کدی دس دن یزید غم ایک یزید تیرے واہ دے نال, نال بنے پڑے میں گل کرنا تے پڑھتا سی یزید پڑھنے بن جاوے شزیدی بن تے جڑا کافر نہ لگ جائے پاک خلوتا ہے دی وجہ نار یزید پلیت دے اوتے غصہ مولا حسین مو قربان جاوا میرے کملی والے سرکار نے فرمایا انل کتاب سلطان سیفتر قرآن تے بادشاہ وکرے وجہ آنگے قرآن دارا ہو رو جاوے گا بادشاہ درست صحابہ نے ارد کی رسول یار سولان سناؤ جدو یہو جہاں آ جان سا کی کریے حضور نے فرمایا تصاج کر چیز اپنے منا چلیا لٹکا دتا مجھے اپنے منا چ میرے محبوب نے فرمایا اللہ دی فرما پر بے والی, جڑی زندگی بے دینی والی حضور نے فرمایا مار جایا جی قربان ہو جایا جی مگر خدا دے قرآن دا دامن نہ چڈیا جی گل ذرا سمجھنا تے یزید جدو ان ان و شراب نوشی دا. دا؟ شراب, شراب, نوشی. تے شراب پیمنا میرے کملی والے شریعت تے میں موتر پیونا پیشاب نے جس طرح پینے پیشاب شراب دو میں ایک جائے. مولا حسین میں ایک لطیفے تور کرنا بیلی جی شراب کی چسکی <.beeping> فقیر مشورہ دینا پیشاب دی بھی لا کرو شاید پیشاب سے شراب تیسے لگنے میں ہی مفت کا کھاتا یہ نہ لگے نہ پٹکنی میری گل نہیں سمجھا ہوں شراب پیند حسینک ویخیا شرابی آپ نہیں سنبھال سکتا نو نت سنبھالے گا اے دس شرابی ڈرائیور ہوئے گی چلا سک جان شرابی ڈرائبر ہو گی چلان بھی جرمانہ بھی اچھا ستر سواریاں ہو گی بج جی شرابی ڈرائیور نہ چودہ کروڑ بیٹھی ہو تو مڑ نہیں بچتی اپنی مڑ پڑ اپن جی حسین پاک میں شرابی کو تسلیم اور ہم کر لیں تو حسین ہی بنتے ہیں دنگا بھی کوٹ لیے تو حسین بننے यजीद दा रंडी चाह अपनिया नहीं कु नहीं सारिया भेना मावानू वेच बिछा के नहीं कल्यां रंडी बचा मौला हुन ने वेख्या خیال کدی نہیں رکھ سکدا میرے مولا حسین بصیرت نے فیصلہ کیتا رنڈی والی حکمران ہو سکدا نہیں میرے حسین دا فیصلہ ہے قربان توجہ فرما اور کرنا میرے مولا حسین سرکار سبق پڑھایا ہے رنڈی باز باز ہو سکدا نہیں, نہیں دراغر کرنا جی جدید پلیت رنڈی نچا کلیاں بیٹھ کے وہ حسین دا دشمن بن جاوے حسین او دے دشمن بن جان یار ایک گستاخی کراض نہ ہو میں سے. دیا گیمان ٹی وی رنڈی نچدی ود تو ود کے بلو پرنٹ نچدی ہاں چھوٹی موٹی بھی نہیں بڑی صاف ستھرے طریقے نچدی ہے تے سارا ٹبرخیش قبیلہ ہوں میں پوچھنا وا شد رنڈی نچاوے تے حسین دے اندر رنڈی نچے اساں بنیے حسینی یہ شریعت ساڑے پیو دیے دا دے دئے اب مان دیے جن یدید کام کرے تو پلیس بڑھ جاوے تو میں کم کریے تو پاک بڑھ جائیے سمجھ لے حسینی وہی ہوگا جو حضرت داتا گنج بخش جیسا باغیرتر باحیا ہوگا بے لیا اے یہ گل ای نکل دیا سلطان فرماؤ میں جو دم غافر وہ یارہ سو دم کافری سانو مرشد سبق پڑھایا Uh, yeah مرن تھی اگے اسی مر گئے باہو ات مطلب نو پایا पाके मैं भी कुरैशी हजी रिश्तेदार भी लगता है बिरादरी भी एक इलाका भी एक जंपर भी को ठाक है मौला हुसैन सरकार वेख्या सारे रिश्ते رجے دیا نداری کمال درجے دی حسین نے دس دتا اے میرے نال کسے دا رشتہ نہیں جڑ سکتا دین نال جڑ جاوے گا اوہی حسین دے نال جاوے گا میںالمو حسین سلا میں داخ خان دان مقدس خون تقبال فرماؤں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ رضو باقی نہیں ہے نماز روز نہیںلیا خون غیرت مند سی گرم خون سی حسین کون سی مسلمان تری درد لگا فری درد لگے مسلمان تیرے سامنے جو کچھ دین مستفا سکار رہ تت لت ہر کے چوہری بن کے بیٹھا رہی تیری راگ چی حرکت ہی نہیں آداس ہی نہیں واسطے مولا حسین قربانی جی. حسین میرا وہ جڑا نبی پاک سرکار دے دے خلاف ماسا کم ہوں جدو مولا حسین سرکار آخیا گیا نا حسین الا مار مار جرما مولا حسین نے فرمایا او بد وختو میں موت نو اپنے واسطے زندگی سمجھنا آئے آئے آئے آئے موت نو زندگی, سمجھنا زندگی سمجھنا، اک تے فرمایا دوسری وے، تو جیسے ہائے ہائے اتنا غیرت مند خون کیسا غیرت مند خون ہے جا ہر دشمن اندر بلائی بیچھا ہے टीवी ओना चेर एनु नींद नहीं आना चे दुश्मन तू खेड कर। करना हुसैन सोहना तलवार चला तू बला फलना हुसैन तलवार फड़द میں نے کہ مقابلہ واہ حسین سونے پاکستانی کو چار سبق جو پڑھ لینے تو پتا تو لگ جنا سا پلا پڑھ لینا سی کوئی شہ نہیں ربا ہونی کوئی قربانی نہیں سی ہوئی میرا بلے تو سان جناب جی جدید اے، اے، اے، بلہ ہے غیرت مند کے ہاتھ میں حسین کی طرح تلوار ہوتی ہے ایمان دسو میں گل کرن لگا دشمن دے نال ماں بہن دی عزت کا لٹےرا ہو جم نہیں آ ماں بہن عزت لٹتے بلا کھیلنا تلہ کھیلنا تو پھر سمجھ لگو لہو باقی نو محمود غز نوی چاہیے اس قوم عمران خان سلطان راہی کجرہ کی لوڑ نہیں اس قوم مولا حسین دے سچے گلام چاہیے نے یاد رکھ لے تیچا لگ کے وقا کر میں آلو سولہ وقاں جنہ کے سہارے لے سو میں ہاتھوں ہی ترباد کراو گا سہارا اس دربار کا لے جس دربار کا در سہارا میرے مولا حسین نے لیا خدا دی قسم کر کے آنا نہیں بچ سک گڑی کا گدڑا چیر ہاری روح پھوکیے فکیے ہر جو ہوئے قوم نو جگا سنگ جاندے نے دماغ پاٹن والے ہو جاندے نے قوم دی کھوتی بہت تھلی رہ <سؤال> ایماند جلک چاہ جنا مرضی پیوا بندہ اگ غیرت والی کر اللہ سانو غیرت والی اگ اے مسلمان اپنی تاریخ نہیں پچھانی چلیا انہوں نے لوگ سی دل اندر اللہ دی آوے، اللہ دی محبت آوے، دین دا درد آوے اللہ سونے دا خوف آو سلزو ایک گی آک کو آک ٹی وی آکس آک فوٹو والا فون لگا ہوئے بس مول جی سان تے یہ چاہیے اقبال فرما ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز روزو قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے کیوں پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر در کیجیے بہت پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کیجیے بات جھکا جب غیر کے آگے نا نمن سلوٹ مارنا سیکھا اس بے کی پتہ اسلام کی ٹھنڈے نو کی پتہ مولا حسین جی تو جسے دل چ ایک ہوئے جی زبان ایک ہو, بے، سر بھی ایک اگے جھک دا ہو بے، سلام بھی بندہ گرم خون خیرت مند ہے حسین پاک دا غلام بھی یہ شیرے خدا سونے دا غلام ہے تے میرے مستفا کریم سرکار دے دین ن لٹیچن والا بھی اے حسین پاک کی شہادت کے جلسے بچاؤ والے آج ایسا جو ایک رخ دے دیتا ہے اس دس دن محرم دنو یہ ہمارے اندر نیم تشو داخل ہو چکا ہے اہل سنت و جماعت مولا حسین کا غم بعد میں رکھتے ہیں مستفا کا غم پہ جہاں دوسرے ٹولہ نے غم حسین اساں جیڑا جہاں گا سچا سننی تو ڈرامے باز نہ گا وہ دین دا غم پہلو رکھے گا پھر دین کی وجہ مولا حسین دا غم رکھے گا رکھیلبا کی فلم چلتی پی میں حسین چڑیا سنکے دیا سا حسین چڑیا سی فلم ویکن نہیں دے سی خدا دے بندیاں کوئی پکنک منان مری گیا پھر دیا نے میرے مولا حسین سرکار نے مطالبہ نہیں آزادی کیا بی, بی خاتون پاک نے مولا علی علی منو آزاد کر ایمان نال دسیا جیتا مطالبہ نبی پاک سرکار کو نبی پاک دیا کر والا مطالبہ आ... مثال دین لگا بگیاڑا کڈیا جلوس آخیا یہاں دا کھانا خراب ہوئے ظالم لوک نے بکریوں تاری کھڑے نے کم وال بکری آزاد ہونیاں چاہیے ظالم جد باہر نکل دیا ڈنڈا لے کے آزاد ہونا چاہیے اندرو پولی بکری سنن دئیے آخیا ہے گل تو سڈے بارے بھی پکڑ دے اندر جلوس پٹ مار دالمو! ہماری لی ہے اندروں بکریاں نے جلوس کٹ ماریا باروں بگیارا نے جلوس کٹیا بگیار بکری آزاد ہوئے بکری نہیں آخ میں ہوا بگیار سے منگنا سی پیا اس کمینے نو پتہ سی یہ آئے آئے آئے آئے. سرگے جاواس قوم دی سمجھ سمجھداری تو قوم قوم تو راکھے درو بگیار جلوس کٹ دے ادھر بکریا جلوس کٹ دیا اخبار پرے ہوں آزادی مولویوں کا کھانا خراب ہو جائے انہوں نے تو ہماری آزادی چھین لی ہے ہوں بکی بگیار آئے جہاز ایسی بکری ہو دفتر چ بکری ہو نیرے جو ہوڑے چی ہو گاٹا مروڑ دیا کو بقر تو نہیں نہ لگنا گل نہیں سمجھے بندے جس قوم کا یہ حال ہو کہ مرد بھی کہ آزاد ہو اور عورتیں بھی کہیں ہم آزاد ہوں تو ایسے مادر پتر آزاد کا حسین سے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا حسین کی والدہ گھر کی چار دیواری میں رہتی تھی یہ وجہ ہے جب ہوں بکری مڑ گاٹے مروڑتے نا تو سویرے اخبار آج چھپے ہوتے ہیں ظلم ہو رہا ہے اس کا پر تو زلم ہو رہا ہے دیکھو نا کوئی اٹھا کر لے جا رہا ہے کوئی فلان کر رہا ہے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 دے دے بنے نے. نے. پایا یزید بنے پایا کہ نہیں حضرت صاحب جد میسائی سیدا سا مومن ہوں جڑے نا یہ بڑے بڑے مومن بندے ہوں جنہوں پینڈ پڑے ایمانوی نہیں سی پر ایمان والا ضرور سی اس مولوی نالو ایمان والا چنگا نا جڑا مولوی نہ ہو لیکن خیرت پہ رکھنا ہوئے نا دین گل